راحت جسم کی راحت کم کھانے میں ہے اور نفس کی راحت کم گناہ کرنے میں ہے اور دل کی راحت زیادہ پرواہ نہ کرنے میں ہے اور زبان کی راحت کم بات کرنے میں ہے